السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ وسین الَّذِينَ ابت الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ ویا کم انی معزز و مقرم نوظرین و مشاہدین و سامعین اللہ کے فضل و کرم سے شیخ محترم کی ہندوستان سے جبیل تشریف آوری کی مناسبت سے جس دورے کا اعلان کیا گیا تھا ایک دورہ جو جمعہ سے شروع ہوا سنیچر تک انشاءاللہ اللہ آنے والے جمعہ اور سنیچر کو اس کی تکمیل ہوگی اور دوسرا دورہ جس کا اعلان کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وصیتیں یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی آج سے اس دورے کی شروعات ہو رہی ہے وصیتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ بہت ہیں بلکہ پورا دین اللہ اور اس کے رسول کی وصیت ہے کہ انسان پورے دین پر عمل پیرا ہو دین اسی لیے دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا کہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں تو پورا دین اللہ کی اور اس کے نبی کی وصیت ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے واحد بہت ضروری ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو زیادہ اہمیت کی حامل ہیں بڑا تعقیدی حکم ہے اسی لیے وصیت کا مطلب ہوتا ہے جس کا تعقیدی حکم ہو جس کا اہتمام کرنا ضروری ہو جس کا خیال رکھنا ضروری ہو اس کو وسیعت کہا جاتا ہے تو پورا دین اللہ تعالی کی وصیت ہے اور جو نبی کی وصیت ہے وہ اللہ تعالی کی وصیت ہے کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے آتے ہیں جیسے نبی کے تعت اللہ کے تعت ہوتی ہے نبی کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہوتی ہے ایسی نبی کی وصیت اللہ ہر کی وصیت ہے اسی لیے اللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا جو ابو داؤد اور ترمیزی کی حدیث ہے کہ کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کی وصیتیں نہ بتاؤں پھر انہوں نے ان وصیتوں کا ذکر کیا جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہیں اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول کی بھی وصیتیں ہیں لہذا جو وصیتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی وہ پورے دین کی وصیتیں ہیں اور جو اہم وصیتیں ہیں انہیں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا کیونکہ اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ ساری وصیتیں آپ کے سامنے شیخ مطلب بیان کر سکیں لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میں یہ تو گزارش نہیں کروں گا کہ دل جنمئی سے سنیں کیونکہ یہ تحصیل حاصل ہے یا تحصیل حاصل ہے کیونکہ آپ سب لوگ الحمدللہ شیخ کے درس کو بڑے دلجمعی اور سکون کے ساتھ سنتے ہیں اس کی گزارش کی چندہ ضرورت نہیں ہے بس یہ ہے کہ جو کچھ ہم سنیں اس کے اوپر عمل کریں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے انہی چند باتوں کے ساتھ میں اور کچھ نہ کہتے ہوئے میں شیخ محترم سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز سنوائیں اللہ تعالی شیخ محترم کی عمر میں عمل میں علم میں برکتہ فرمائے اور پوری امت مسلمان کو آپ کے علم سے مستفید فرمائے عمیر رب العالمین وجدانكم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ <تصفيق> ان الحمد للہ نحن له ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد إلاه فلا مضل له ومن يضلل فلا آذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير اله هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى ولقد وصينا النبيين اوت الكتاب من قبلكم واياكم ان تقوا الله قابل احترام فضيله الشيخ مختار احمد مدني حفظه الله ومكر علماء الكرام متعاونین, میرے محترم دینی بھائیوں اور کابر فرام آب جیسا کہ سبھی نے آپ سبھی نے سنا کہ آج سے ایک سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں اس عنوان سے شروع ہو رہا ہے جو تقریباً پانچ دنوں تک انشاءاللہ چلے گا اور اس سلسلے میں تقریباً بیس حدیثیں ہیں جن کا مطالعہ ہم کریں گے اور ابتدائی طور پر بطور مقدمہ کچھ آیات اور اہل علم کے اقوال ہم دیکھیں گے اس عنوان کا مقصد کیا ہے جیسا کہ آپ نے سنا شیخ محترم نے کہا کہ پورا دین اللہ کی وصیت ہے ایک انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننا ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو تقیدی طور پر ذکر کی جاتی ہیں سارے دین میں احکام کے مراتب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لازم ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مستحب ہیں واجبات بھی ہیں مستحبات بھی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں کہ اگر ان کا اہتمام نہ کیا جائے تو باقی دین میں خلط پیدا ہوتا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آثرت کے اعتبار سے بہت اہم ہیں عقیدے کے اعتبار سے اہم ہیں باقی سارے اعمال کی قبولیت کا مدار اس پر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا مدار سارے سماج کے امن و امان کا اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا مدار ان پر ہے لہذا ان احادیث میں بہت ساری ایسی باتیں جن کا تعلق عقائد سے ہیں احکام سے ہیں اور اسی طرح سے اخلاقیات و آداب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں ان کا اہتمام کریں لحاظ رکھیں پابندی سے ان پر عمل کریں تو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خیر آ سکتی ہے ہم شر سے بچ سکتے ہیں دنیا آخرت کی کامیابی ہم کو مل سکتی ہے اور دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب ناراضگی اور ہلاکت سے ہم بچ سکتے ہیں قرآن کریم میں اللہ العالمین فرماتا ہے لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہیں بھی اور تمہیں بھی اس بات کی وسیعت کی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اسے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی کہ وصیت اللہ تعالی نے بھی کی اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی ساری امتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے کتاب عطا کی اور خاص طور سے اس امت کو بھی خصوصی طور پر تاخیر کی اللہ سے ڈرنے کی سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی سارے احکام میں سے کچھ مخصوص احکام کی خصوصی طور پر وصیت کی ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی دین میں ایک ایسی چیز ہے جس کی مشترکہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں کو وصیت کی ہے ایک ایسی چیز جس پر انسان کی ہدایت کا مدار ایک ایسی صفت جو اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو اللہ کی رہنمائی سے واقعی وہ فائدہ اٹھا کرتا ہے اور وہ تقوی ہے اللہ کا خوف اور پرہیزگاری اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنا اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ لفظ وصیت قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور وصیت کا عمل خود اللہ کی طرف سے ہوا ہے اللہ نے وصیت کی ہے یہ خاص نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا آپ کی وصیتیں کیونکہ ہمارا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں تو یہ خاص نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلکہ اللہ تعالی نے بھی ساری امتوں کو صرف اس امت کو نہیں پچھلی امتوں کو بھی اللہ نے وصیت کی وصیت کس کو کہتے ہیں شیخ محمد ابن صالح ابن اور رحم اللہ کہتے ہیں ان مؤکدا وصیت کسی چیز کے تاکیدی حکم کو کہتے ہیں حکم بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اگر جتا کر کچھ کہا جائے تو اس کو حیثیت کہتے ہیں انسان اپنی اولاد کو حیثیت کرتا ہے میرے بعد ایسا کرنا ایسا مت کرنا کوئی سفر میں جا رہا ہوتا ہے گھر والوں سے کہتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا اس کا خیال مت رکھنا غلط کام مت کرنا لڑنا مت اور نمازوں کا اہتمام کرنا برائیوں سے بچنا آپس میں لڑنا مت اولاد کو حیثیت کرتا ہے بیوی کو حیثیت کرتا ہے پردے کا خیال رکھنا اپنی عزت کی حفاظت کرنا بچوں کا خیال رکھنا تعقیدی طور پر خصوصی حکم جو بیان کیا جاتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں اس سے حکم کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ان میں دونوں طرح کی وصیتیں ہیں بعض وصیتیں وہ ہیں جو واجبات میں سے ہیں اور بعض وصیتیں وہ ہیں جو مستحبات میں سے ہیں ضروری نہیں کہ جس کی وصیت کی جائے وہ لازم ہی ہو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان چیزوں کا اہتمام نہ کرے تو بہت بڑا نقصان دین کا ہو سکتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی تعمیل آدمی نہ کرے ان کو پورا نہ کرے تو بہت بڑے ثواب سے محروم ہو سکتا ہے وسیع دونوں طرح کی ہے بعض وصیتیں وہ ہیں جو فرائض سے متعلق ہوں اس کے بغیر آدمی گناہ ہو جائے گا اگر تامل نہ ہو تو ایسی وصیتیں بھی ہیں جن کا اہتمام نہ کرنے سے آدمی گناہ ہوتا ہے اور بڑا نقصان اس کے دین کا ہوتا ہے اور ایسی وسیعتیں بھی ہیں جو واجبات میں سے نہیں ہیں لیکن ان کی وجہ سے انسان ایک بڑے ثواب سے محروم ہوتا ہے اور دین میں اس کی بہت اہمیت ہے تو ان دونوں طرح کی وصیتیں حدیث میں آئی ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے بہت ساری وصیتیں اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے بھی وصیتیں کی ہیں ایک تو آیت ہم نے دیکھی اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالی نے نبیوں کو وصیت کی اور ایمان والوں کو وصیت کی اور عام انسان کو بھی وصیت کی وصیت کا معاملہ صرف اہل ایمان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اللہ تعالی نے نبیوں کو بھی وسیعت کی اور اللہ تعالی نے صرف ایمان والوں کو نہیں ایک عام انسان کو بھی چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو اللہ نے اس کو بھی وسیعت کی بلکہ انبیاء اپنی اولاد کو اور اپنی امتوں کو وسیعت کیا کرتے تھے تو آئیے دیکھتے ہیں وہ دلیل کیا ہیں پرانے کریم میں اللہ تعالی نے نبیوں کو وسیعت کرنے کا بیان سورہ سور شراج نمبر تیرہ میں کیا اللہ نے فرمایا شرع من الدین ما به والذی اوحینا الیک اے نبی ہم نے تمہارے لیے اسی دین کو مشروع کیا ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی اور جسے ہم نے آپ کی طرف بطور وحی بھیجا ہے یہ وہی دین ہے جو آپ کے لیے شریعت مقرر کیا گیا ہے مشروع کیا گیا ہے آپ کے لیے اللہ کی طرف سے طے کیا گیا ہے یہ وہی دین ہے جو نوہ کو دیا گیا تھا اور وہی دین ہم نے آپ کی طرف بذریع وحی بھیجا ہے وہ ابراہیم و موسا وہ عیسیٰ اور یہ وہی دین ہے جو ہم جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی موسا کو کی اور عیسیٰ کو کی ان عقیم الدین ولافر رقوطی کہ تم دین کو قائم رکھو اور اس میں آپس میں تفریحت بازی نہ کرو اس میں پھر کافر مت ہو جاؤ اس عیسائیت میں اللہ رب العالمین نے پانچ لوگوں کا ذکر کیا ہے اور یہ اولو العزم من رسول ہے سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام پھر اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام موس علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور پھر سب کے عقیل میں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سارے نبیوں اور رسولوں میں سے ان کا انتخاب کر کے کہا کہ ہم نے ان ساروں کو ایک ہی دین دیا تھا اے نبی ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو ان کو دیا تھا اور اس کی پابندی کی اور اس دین پر چلنے کی خصوصی وصیت کی تھی تو جیسا کہ شیخ نے کہا کہ پورا دین اللہ کی وصیت ہے عشا سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے پورے دین کی وصیت کی یہ نہیں کہ کوئی آدمی دین کا کچھ حصہ لے اور باقی کو چھوڑ دے ایسا وہ نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یعنی دین کا کچھ حصہ تم قبول کرو اور خود کو رد کر دو ایسا نہیں چلے گا بلکہ پورے دین کو اپنانا پڑے گا تو یہاں کہا کہ ان سارے نبیوں کو یہی دین دیا گیا ہے اور آپ کو بھی باقی نبیوں کا یہاں تذکرہ نہیں آیا کیوں اس لیے کہ سارے نبیوں میں رسولوں میں یہ پانچ ہیں جو اول من رسول ہیں بڑے مرتبے والے رسول ہیں نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور عقید میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ رسول ہیں جن کا مرتبہ دوسروں سے اونچا ہے ان سب کو ایک دین دیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے نبیوں کا دین ایک شریعتیں ان کی الگ الگ تھیں لیکن دین ان کا ایک تھا وہ بنیادی باتیں توحید نبی کی فرم برداری آخرت کا عقیدہ اور اس طرح سے بے شمار چیزیں ہیں دین میں جو سارے نبیوں کے درمیان مشترک تھیں لیکن شرع احکام میں بعض احکام میں صورت کے اعتبار سے اوقات کے اعتبار سے یا, یا حلت و حرمت کے اعتبار سے برق رہا مال غریمت کسی کے لیے حرام تھا پچھڑوں کے لیے ہمارے لیے ہلال کیا گیا یا اسی طرح سے بات کی پچھڑوں کے لیے حرام تھی ہمارے لیے حلال کی گئی اور کچھ ان کے لیے حلال تھی ہمارے لیے حرام کر دی گئی تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کی شریعت میں امتوں کے اعتبار سے تغیر تھا لیکن دین سب کا ایک تھا ایسا نہیں تھا کہ کوئی پہلے لوگ ایک اللہ کو مانتے تھے تو عیسا علیہ السلام کے آنے کے بعد میں تین کو ماننے لگے ایسا نہیں ہوا ایک ای دین سب کے لیے تو یہ وصیت اللہ کی طرف سے نبیوں کو کی گئی معلوم ہوا کہ نبیوں کو بھی اللہ نے وسیعت کی ہے اور عقیر میں کہا انعقیم الدین ولاثر رقوفی کہ تم دین کو قائم رکھو اور اس میں فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ والر رقوفی میں علماء نے کئی باتیں کہی ہیں ایک تو یہ کہ کچھ باتوں کو لے کے کچھ کو چھوڑ دو یہ اصل ہے کہ تم کچھ باتوں کو مانو اور کچھ میں اس کا انکار کر دو یا عمل اس کو ترک کر دو اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو اس کا نتیجہ ہے کہ کچھ لوگ ایک بات کو مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے کچھ عمل کریں گے کچھ اس کے برخلاف کریں گے تو نتیجے میں افراد میں بھی فرقہ بازی ہوتی ہے لوگوں میں فرقہ بندی کب ہوتی ہے جب دین کی تعلیمات میں تفریق ہوتی ہے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے جب تعلیمات کے قبول کرنے کے اعتبار سے تفریق ہوتی ہے تو اسی کے نتیجے میں افراد میں بھی تفریح بازی ہوتی ہے تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ ان اقیم الدین جو اللہ کا دیا اور دین ہے اس کو قائم رکھنا یعنی اس میں انقلاب سے بچو اس میں تقسیم سے اور غلو سے بچو دین کو قائم کرنا کیا ہے نہ دائیں جانا نہ بائیں نہ جتنا حکم دیا اس میں کوتاہی کی جائے اور نہ ہی جتنا حکم ہے اس میں اپنی طرف سے بڑھایا جائے تو تفصیل اور غلو ان دونوں سے بچتے ہوئے دین پر قائم رہیں اقتقامت جس کو کہتے ہیں کہ نہ دائیں جائیں نہ بائیں جائیں نہ کوتا کریں نہ زیادتی کریں اس اعتبار سے دین میں فرقہ بندی ہوتی ہے اللہ نے سارے نبیوں کو اور ان کی تبعیت میں ان کی تابے میں امتوں کو بھی اللہ نے وسیع کی حقیم الدین اور رقوبی تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے خصوصی یہ بنیادی حکم ان کو دیا گیا تھا پورے دن کو مانو پھر پابندی مت کرو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وسیعت کی جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آیت پڑھی اللہ نے فرمایا ولاد وسقین الرين ابت القابط امن قبل اے نبی ہم نے تم سے پہلوں کو جن کو کتاب دی گئی انہیں اس بات کی وصيت کی تھى وہ اور تم کو بھی سارے اہل ایمان اس بات کی وصیت ہے انتقلا کہ تم اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اس لیے کہ اللہ کا خوف ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہدایت کے افز کرنے ہدایت کے قبول کرنے اور اس ہدایت پر چلنے کے لیے آمادہ کرتا ہے آخرت کا خوف اللہ کی پکڑ کا خوف اگر نہ ہو تو انسان کی زندگی میں لا لاپرواہی آتی ہے لہذا کہا انتقاف انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اس تقوی کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے اس کو بصیرت نصیب ہوتی ہے ان درطخل یا جائے فرقان اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں تفریح کی صلاحیت دے گا حق میں باطل میں خیر میں شر میں اور اسی طرح سے اولویات میں افضل اور مفدول میں اللہ تعالیٰ تم کو سمجھ دے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کون سا مقدم ہے کیا مؤثر کرنا چاہیے یہ تفریق زندگی میں ملنا ہے بہت بڑی نعمت سے تو تخوا ہدایت کے لیے ضروری ہے اسی لیے کہا ہود للمتقین تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں کو اس بات کی وصیت کی کہ وہ اللہ سے ڈریں ایک ایسا مشترک معاملہ ہے جو واجبات میں سے اگر تقوا نہ ہو آدمی جنت سے محروم رہے گا کیونکہ جنت کس کے لیے ہے وہ عبد المستقین جنت تیار کی گئی ہے وہ تقین کے لیے تو جنت میں جانے کے لیے تقواہ ہونا چاہیے جو دنیا میں اپنی خواہشات سے اور حرام چیزوں سے بچتا رہا اللہ کے حکم توڑنے سے بچتا رہا آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسی دنیا میں اس کو بچائے گا جہاں اس کی ساری خواہشات پوری ہوں تو نے یہاں اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کیا کنٹرول کیا اب تیرے لیے آزادی ہے اس کا بدلہ ویسا ملے گا کہ ت نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے روکے رکھا اب اللہ نے دروازہ کھول دیا سب تیرے لیے حلال ہے لہما پیہ وہ لدئی نا جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی وہ چاہت کریں ہماری طرف سے اور زیادہ ہے اللہ کا دیدار اور نعمتوں کی کس لہذا سارے اہل ایمان کو پچھلی امت کے ہوں یا اس امت کے ہوں اللہ رب العالمین نے تقویٰ کی وسیعت کی معلومات کہ اللہ نے نبیوں کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو امتوں کو بھی وسیعت کی اسی طرح سے اللہ تعالی نے انسان کو وسیعت کی مسلمان ہو یا نہ ہو اللہ نے خاص وصیت کی کیا اللہ نے فرما وسعین والدینا ہم نے انسان کو وسیعت کی اس کے ماں باپ کے بارے میں کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ نے ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ فخن سلوک کی وصیت کی ہے اس سے اس کی تاکید معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب آنکھ کھولتا ہے تو یقینی طور پر بچپن سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں پہناتے ہیں بیماری میں اس کا خیال رکھتے ہیں ان کی چاہتوں کو پورا کرتے ہیں اس کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتے ہیں لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور قوت اس کو مل جاتی ہے سلائی کے اس کے پاس آ جاتی ہیں اور ماں باپ بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس پر نربھر ہوتے ہیں اس پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا کھانے پینے کا لباس کا بیماری اور اس میں دواؤں کا مدار اس کی کوششوں اور دیکھ بھال اور مال پر ہوتا ہے تب جا کر ان کو بھول جاتا ہے کیوں اس کی خود غرضی اس کے اندر آ جاتی ہے وہ اپنے مفاد کو بھی بچوں کو دیکھتا ہے اور ماں باپ کو بھول جاتا ہے لہٰذا اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اس کو اس بات کی تلقیم کی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کی کمزوری کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے تجھ کو تکلیف ہوگی ماں بھی اعتبار سے اور رہن سہن کے اعتبار سے وہ بوجھ بن جائیں گی لیکن ان کے ساتھ برا سلوک مت کرنا اچھا سلوک کرنا والدین خوشنا ہم انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں حصیت کی اچھے سلوک کی احسان کی ایک سلوک ہے ظلم دوسرا ہے عدل تیسرا ہے احسان ظلم یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے یہ کسی کی بھی ساتھ نہیں کرنا ہے عدل یہ ہے کہ جو جتنے کا مستحق ہے اس کو اتنا ہی دیا جائے نہ کم نہ زیادہ تیسرا ہے کہ وہ جتنے کا مستحق ہے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کی جائے یہ ہے احسان ماں باپ کے ساتھ جو سلوک اولاد کا ہونا چاہیے وہ یہ نہیں کہ تم نے کتنا خرچ کیا آج تک بتاؤ میں اتنا واپس دے دیتا ہوں جیسا کہ بہت سارے کمانے والے بولتے ہیں جب ماں باپ بولتے ہیں بیٹا ہم نے تیرے لیے اتنا سب کچھ کیا پڑھایا لکھایا تجھ کو بنایا تیرے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی کتنا خرچ کیا تیرے پر اور آج تو ہماری ایک چیز نہیں کر سکتا ہماری چار پوری نہیں کر سکتا ہے ہماری دواؤں کا خیال نہیں رکھ سکتا ہے ہمارے لباس کا نہیں رکھ سکتا ہے خیال تو ایسے وقت میں بات بد کہتے ہیں بتاؤ کتنا خرچ کیا ابھی ایک چیک لکھ کے دے دیتا ہوں جتاؤ من, بتاؤ بندے کے لیے اولاد کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ برابری والا معاملہ حساب کتاب والا نہ رکھے انہوں نے اپنی طرف سے تجھ پر احسان کیا معاوضے کے لیے نہیں ان کی خدمات کے لیے ان کی دیکھ بھال کے لیے تک معاوضہ نہیں دیا تھا انہوں نے اپنی طرف سے ابتدا کی تھی پہلے تیری طرف سے کچھ بینک بیلنس ان کے پاس جمع نہیں تھا آج تو حساب کر رہا ہے جب تیرے پاس ہے انہوں نے تب تیرا ساتھ دیا تیرا خیال رکھا جب تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو ننگا پیدا ہوا تیرے پاس اپنے کپڑے بھی نہیں تھے اور بھوکا پیدا ہوا تھا روتا ہوا پیدا ہوا اس کو لباس دیا تجھ کو کھلایا پلایا اور تجھ کو امن دیا اپنی گود میں سمیٹا تیرے خوف کو دور کیا اب جا کر تو حساب کی بات کر رہا ہے تب نہیں کی تھی تو, تو اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی بات ساری انسانیت کو بتائی کیونکہ انسان جو ظاہری محسن ہے اس کا اعتراف نہ کرے وہ اللہ جو دکھائی نہیں دیتا ہے اس کا کیا اعتراف کرے گا یہ اس کو بتایا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ اس کو باندھ کے رکھا ماں ان, ان کی خدمات کو تسلیم کر اسی لیے اللہ نے اپنے بعد مختلف مقامات پر قرآن میں ماں باپ کا ذکر کیا ہے انش کر لی ولی میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا وہ قزا رب خا اللہ و بل والدان تیرے فیصلہ کر دیا ہے کہ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے اللہ کا تاکید ہی ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ نہ اللہ نے وصیت کا لفظ ذکر کیا جس سے اس کی تاکید معلوم ہوتی ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو عالمی وبا ہے عالمی سطح پر نوجوانوں میں خاص طور سے پڑے لکھوں میں یہ بیماری ہوتی ہے اکثر گھروں میں دیکھا ہو جاتا ہے کہ جو ان پڑھ ہوتا ہے بھولا بھالا ہوتا ہے وہ ماں باپ کا خیال رکھتا ہے جو ہوشیار ہوتا ہے وہ برابر دور ہو جاتا ہے راستہ نکال لیتا ہے لیکن جو کم کمانے والا بدھو قسم کا ہوتا ہے وہی وہ ماں باپ کے لیے دوڑ دو کرتا ہے دنیا ایسی ہے آج جاپان میں ماں باپ کو قتل کرنے کا ٹرینڈ چل پڑا ہے اگر آپ چیک کریں یوز میں آپ کو معلوم پڑے گا کہ وہاں کثرت سے لوگ اپنے ماں باپ کو خود قتل کر رہے ہیں جو بہت برے ہو چکے ہیں ایسے کئی کیسز وہاں پہ آ رہے ہیں حکومت پریشان ہوتی ہے ان سے پوچھا جا رہا کیوں ایسا کریں کہ ہم کو نہیں جم رہا ہے ان کو سنبھالنا ہم نہیں سنبھال پا رہے ہیں تو کیا کرو مار ڈالوں کو سوچیے یہی بات اگر ماں باپ کرنے لگے تو اولاد کو کتنی تکلیف سے اپالتے ہیں اور بعد میں جب وہ تکلیف میں ہیں تو اولاد ان کو مار ڈالے تو یہ آج کے دور کی چیز ہے جہاں انسان مشینیں اعلی درجے کے استعمال کرتے کرتے مشین بن گیا ہے اس کے دل میں دھڑکنے والا دل بھی کیا ہے گھڑی کی طرح بس ایک مشین بن کر رہ گیا ہے یہ بہت بدقسمتی کی چیز ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے نبیوں کو حیثیت کی اہل ایمان کو حیثیت کی اور پھر انسان کو حیثیت کی خاص طور سے ماں باپ کے بارے میں انبیاء بھی اپنی اولاد کو حیثیت کرتے تھے خصوصاً اپنی وفات کے وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسطا بھی ابراہیم بنی وہ یاقوب اور وصیت کی ابراہیم نے اپنی اولاد اپنے بیٹوں کو اور حضرت یاقوب نے کیا وسیعت تھی یا بنی اے میرے بیٹو ان اللہ لكم الدین اللہ تعالیٰ نے یہ دین دین اسلام تمہارے لیے منتخب کیا ہے چن لیا ہے مقدر اور مقرر کیا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا مسلمون تو یاد رکھو تمہیں موت نہ مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اسلام ہی کی حالت میں مرنا اسلام پہ جینا تاکہ اسلام پہ مرو آخری وقت تک اسلام پر ڈٹے رہنا چھوڑنا نہیں اسلام تو ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اور ان کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی اپنی اولاد کو تو نبوی گھرانوں میں دین اسلام پر جمے رہنے کی تلقین کا معمول تھا وہ سمجھتے کہ نبی کا بیٹا ہے بس کیا مسئلہ ہے نہیں کتنا ہی دیندار گھرانہ کیوں نہ ہو تلقین کی ضرورت تعلیم کی ضرورت تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ شیطان کسی کو بھی کچک لے جا سکتا ہے جیسا نو علیہ السلام کے بیٹے کو لے گیا لہذا دیندار گھرانوں میں بعض اوقات بے فکری آ جاتی ہے کہ ہم دیندار ہیں ہماری اولاد الحمد للہ دینداری بنے گی تربیت ضروری ہے حدیث میں جیسا آیا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے آب وا ہوئی ہوئے تو اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا تو نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں آپ کا پوچھنے والا اور ایک روایت میں کہ ان کا نا مسلم اگر ماں باپ مسلمان ہو تو بچہ مسلم ہوتا ہے یعنی حقیقی معنوں میں ان کی زندگی میں اسلام ہو تو ان کی تربیت کے نتیجے میں بچہ بھی مسلم ہوتا ہے یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو بچے کو دیندار یا بےدین بناتے ہیں تو انبیاء اپنی اولاد کا خیال رکھتے تھے اور انہیں تلقین کرتے تھے چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں تو کہا کیا بنیا ان اللہ الدین اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو سن لیا ہے اس دین کو دین اسلام پلاسلم تمہیں موت ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان اسلام ہی پر مرنا اس لیے کہ اسلام پر جینا اصل نہیں ہے اسلام پر مرنا اصل ہے ایک آدمی زندگی پر اسلام پر اور آخر میں مرتد ہو جائے کیا فائدہ اور ایک آدمی زندگی پر قبر کی زندگی جی رہا تھا مرنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لے کامیاب ہے ان ان نم العمال بن اعمال کا مدار خاتمے پر ہے کہ مقبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر اسلام پر خاتمہ ہے تو قبول اور اگر اسلام پر خاتمہ نہیں تو زندگی بھر کے امال سب برباد لہذا ہم کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ آج ہمارے سامنے بچے دیندار ہیں ہمارے باپ بھی یہ دیندار رہ پائیں گے کہ نہیں ان کو اتنا زیادہ مضبوط بنا کے چھوڑ کے جائیں کہ وہ آنے والے فتنوں میں بھی اسلام پر قائم رہیں انبیاء ایسا کرتے تھے تربیت کے ساتھ خصوصی تلقین ان کی فکر کرتے تھے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی فکر تھی وہ جنوب نہیں و بنی اے اللہ مجھے بچا میری اولاد کو بچا کہیں ہم بتوں کی عبادت میں نہ پڑ جائیں یہ فکر انسان کو اگر ہو تو تربیت اور تلقین اپنے آپ آ جاتی ہے بے فکری اگر ہو تو انسان دنیا کی تعلیم کا اہتمام کرتا لیکن دین کی تعلیم کا نہیں کرتا وصیت کا فائدہ کیا اور کیوں وصیت کی جائے قرآن کریم میں تین باتیں اللہ تعالی نے بیان کی ہیں ان کا اپنا اپنا ایک مانا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کئی وصیتیں اللہ نے ذکر کی العشرہ جو کہا جاتا ہے دس وصیتیں اللہ نے کی صورت الانعام کی عقیم اللہ نے فرمایا اللہ تعالی تمہیں ان باتوں کی وصیت کر رہا ہے تاکہ تم سمجھو عقل سے کام لو سوچو غور کرو پھر اللہ نے فرمایا دارکم وصاکم بھی لائن تذکرون اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت لو نصیحت مانو پھر کہا کم بھی لائن تد تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں وسیعت کی جا رہی ہے تاکہ تم بچنے والے جاؤ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوچے غور کرے سوچنے اور غور کرنے کے نتیجے میں نصیحت ماننے کا مزاج اور بات پہ نصیحت لینے کی توفیق ملتی ہے جب آدمی سوچنے کے لیے تیار نہ ہو تو نصیحت کا فائدہ کیا عماء تدق کرو اللہ ارباب اللہ نے کہا کہ نصیحت تو ہی مانتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں عقل مند لوگ ہیں اگر آدمی غور و فکر ہی نہ کرے تو نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے سنی انسنی کر دیں فائدہ نہیں ہوتا نمبر ایک غور کریں غور کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ انسان کیا کرے اس سے نصیحت لے اس کے دل پر اس کا اثر ہو اس کے لیے وہ یاد دہانی بنے ریمائنڈر بنے اس کے لیے واضح اس کے اندر ہو دل میں جذبات پیدا ہوں وہ نیت کرے اور نصیحت مانے اور تین یہ ہے کہ جب یہ ہوتا ہے تو پھر وہ عمل بچنے والا بنتا ہے اور نتیجے کے اعتبار سے جہانور سے بچنے والا بنتا ہے جب نصیحت دل پر اثر کرتی ہے شراب چھوٹے گی جوا چوٹے گا جھوٹ چھوٹے گا غیبت چھوٹے, چھوٹے گی برائیاں چھوٹیں گی جب دل پر اثر ہی نہ ہو اور دل میں بچنے کا مزاج ہی نہ ہو تو آدمی امن بھی بچ نہیں پاتا ہے اور اگر عمل سے برے اعمال سے نہیں بچے گا تقوا والا نہیں بنے گا نصیحت کو قبول نہیں کرے گا تو پھر نتیجہ سن آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے بلکہ بعض اوقات دنیا میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا تو عقل سے کام لینا نصیحت والا دل پیدا کرنا اور ماننے والا اور تین بچنے والا عمل اس کی زندگی میں آنا یہ تین مرحلے تو اللہ نے فرمایا کہ وصیت اس لیے کی جا رہی لا اللہ کو میز پر بچار تاکہ تم تاکہ تم تاکہ تم غور کرو تاکہ تم نصیحت لو تاکہ تم بچنے والے بنو دنیا میں گناہ سے آ میں سزا سے تو معلوم کہ نصیحت اس لیے کی جا رہی ہے کہ انسان برائیوں سے بچے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچے اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ بچنے والا بن جائے دنیا میں برائیوں سے اور آخرت میں اس کے برے انجام سے تو نصیحت کیوں کی جاتی ہے یہاں پر اللہ تعالی نے بتایا کہ وصیت اس لیے کی جا رہی ہے تو تو یہ قرآن کریم کے آیات سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ وصیت اس لیے ہے تاکہ انسان اور فکر کر کے وعض کا اثر لے اور اس کے نتیجے برائیوں سے بچنے کا اہتمام کرے تاکہ اس کے انجام برائیوں کے انجام جہنم سے بن سکے تو معلوم ہے کہ تقوا ہم کو سمجھدار بھی یعنی وصیت ہم کو سمجھدار بناتی ہے اور وصیت کے ذریعے سے ہمارے دل نرم ہوتے ہیں اور وصیت کے ذریعے سے ہم متقی پرہیزگار بنتے ہیں اور وصیت قبول کرنے نصیحت ماننے کے نتیجے میں ہم اللہ کے عذاب سے بچنے والے بن جاتے ہیں لہذا ایک مسلمان کو خاص طور سے اللہ اور اس کے رسول کی وصیتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ ہم اچھے انجام سے دو چار ہوں برے انجام سے بچنے والے بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں, کی وصیتیں کیا وصیتیں آپ نے کی ہیں اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں اور اصلاً بات تو یہ کہ جس بات کا نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم فکم دیں اسے پورا کرنا چاہیے جس سے منع کر دیں اس سے بچنا چاہیے وماں آتا تم رسول فقو دو وماں نہا ہو ہو جو رسول تمہیں دے اے لے لو اور جس سے روک دے رک رو جاؤ یہ عام ہے لیکن انہیں احکام میں سے جن کا حکم آپ نے دیا ہے کچھ تاقی احکام اور جن جی چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے تاکیوی طور پر رکنے کے لیے کہا ہے تو ان کا معاملہ دوسرے معاملات سے اور بڑھ جاتا ہے اور پد اور معاشرے دونوں پر اس کا اثر پڑتا ہے ایسی خاص تاکیبی باتیں آپ نے اہل ایمان کو ان کی وسیعت کی ہے اس کا اہتمام مسلمان کو کرنا چاہیے ہم نے یہاں پر صرف انہیں احابیت کو لیا ہے جن میں عام طور سے وسیعت کا لفظ آیا ہے ورنہ ایسی اور ادیثیں بھی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کوئی بات کہی ودی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور پھر آپ نے کوئی بات کہی تو قسم کھا کے کہنا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی تاکید بات ہو رہی ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں نون تاقید لام تاکیب کا استعمال کیا ہے مور تمہیں بھلائی کا حکم دینا ہوگا و لطن ہاؤن نل اور تمہیں برائیوں سے روکنا ہوگا اور پھر وعید راگ ہیں کہ تم اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور تم پکارو گے اللہ کو اللہ تمہاری جو قبول نہیں کرے گا تاکید کے ساتھ اگر آپ ایسی حدیثوں کو جمع کریں تو اور بہت ساری حدیثیں ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پرچوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں اس عنوان کے ہم کچھ حدیثیں ان کو ان کا مطالعہ کر رہے ہیں لہٰذا ہم وہی حدیثیں دیکھیں گے جس میں اسی او کم اور وصیت کا لفظ آیا ہے صحابہ نے بعض احادیث میں آپ سے وصیت طلب کی اور آپ نے وصیت کی اور بعض احادیث میں آپ نے اپنی طرف سے مسلمانوں کو اہل ایمان کو وسیعت کی تو ہم ایسی احادیث کا مطالعہ کریں گے تاکہ ایک مجموعہ ہمارے پاس ہو جائے اور یہ کل ملا کے بیس حدیثیں ہیں کوئی تلاش کرنا چاہے تو اس کو اور بھی حدیثیں مل سکتی ہیں یعنی کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ بھائی اس کی وصیتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری وصیتیں ہیں اور جیسا کہ شیخ نے کہا کہ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں بلکہ پورا دین ہے جو اللہ کی طرف سے وصیت ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی حادیث نمبر ایک پہلی حدیث اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی ترغیب کی ہے اور یہ دو روایتیں ہیں جو قریب قریب معنی میں ایک توحہید کا اہتمام دو تقوا کا اہتمام تین برائی ہو جائے تو اس کا تدارک کرنا بھرپائی کرنے کے طور پر بھلائی کرنا ہے اور چار لوگوں کے ساتھ اچھے اطلاق سے پیش کرنا ان چار باتوں کی وصیت ان دو روایت میں ان کو ملتی ہے آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے اور اس میں ضمنی بہت ساری باتیں مل سکتی ہیں انا انبد اللہ سے رضی اللہ علوم جبل ارادہ کیا نبی مجھے وصیت کیجیے مجھے کوئی خصوصی تعطیب کیجیے اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کر یا نبی اللہ کا اللہ کے نبی اور اور نصیحت کیجیے اور وسیعت کیجیے قال اذا تو فاحسن جب تو کوئی برائی کر بیٹھے تو اس کے بعد کوئی بھلائی بھی کر قال یا رسول اللہ زدنی اللہ کے رسول اور زیادہ کچھ بیان کیجیے مزید کچھ کہیے اور کوئی حکم دیجیے وصیت کیجیے کہ استقامت اختیار کر اور ضروری ہے کہ تیرا اخلاق اچھا تو کل ملا کے پانچ باتیں ہوئی آگے بھی حدیثیں سہائیں گی ایک اور روایت میں ہے معاذ معادی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے اب صحابی وہی ہے جس کو نصیحت کی گئی رابی وہی تما کن او اے نما اللہ سے ڈرتا رہے تو جہاں کہیں جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتا رہے وقت کے اعتبار سے بھی اور جگہ کے اعتبار سے رات دن میں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر کالا کہا اور زیادہ بیان کے مزید کچھ کہیے. برائی کے بعد بھلائی کر لے اسے مٹا دے کالا مزید کچھ کہیے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش دو حدیثیں ہیں جن میں کل ملا کے پانچ احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے یہ بہت اہم ہے گویا کہ پورے دین کو سمیٹ لیتے ہیں آئیے دیکھتے ہو کیا ہے سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ مستحب ہے کہ ایک انسان جب سفر میں جا رہا ہو تو اپنے سے بڑے اہل علم سے رجوع کرے اور ان سے نصیحت اور وصیت کی گزارش کرے میں سفر میں جا رہا ہوں کچھ وصیت کیجیے معاذ جب البی اللہ کلم سفر میں جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کہ یا نبی اللہ یا اے اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے تو وصیت کا مطالعہ کرنا خصوص کے حکم کا مطالبہ کرنا اب اہل علم سے یہ مستحب ہے انسان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے مجھے سب معلوم ہے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ انسان کو اپنے سے بڑوں کے تابع رہنا چاہیے اور میرے بارے میں آپ کو کیا مناسب لگتا ہے کہ مجھے کس چیز کی تعطیل ہونی چاہیے مجھے حکم کیجیے یہ کی مزاج اگر نوجوانوں میں آ جائے بلکہ ہر مسلمان میں آ جائے تو بہت سارے فساد اور فتنے ختم ہو جائے اس لیے کہ بات کے دور کی برائی کیا ہے انسان کا اپنے اوپر ناز کرنا انسان یہ سمجھے کہ میں جانکار ہوں میں سمجھدار ہوں مجھے سب معلوم ہے یہ برائی محلکات میں سے ایجاب المر ابنفسی ہی حدیث میں آیا کہ آدمی کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور آج اس دور میں انٹرنیٹ کے دور میں پڑھائی لکھائی کے دور میں علماء کی اہمیت گھٹ گئی ہے انسان کے لیے علم کے وسائل بڑھ گئے ہیں یاد رکھیں کتاب انٹرنیٹ ویڈیو یوٹیوب ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو عالم کا بدل نہیں بن سکتے ہیں یوٹیوب ٹیوب آپ کے لیے اشتہار نہیں کر سکتا ہے کتاب آپ کے لیے اچھتے نہیں کر سکتی وہ خاموش ہے آپ صبح دیکھیں شام کو دیکھیں سفر میں دیکھیں ہبر میں دیکھیں وہی بتائے گی ایک عالم آپ کے اخوال دیکھ کر اس کے مطابق آپ کو بتا سکتا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اپنے آپ کو تابع رکھتے تھے وہ ویسے بھی تو بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سامنے ہیں لیکن خصوصی طور پر آ کے کہا میں سفر میں دار ہوں کچھ بتائیے مجھ کو کچھ خاص حکم دیجئے کس چیز کا اہتمام کروں میں کس چیز سے بچوں میں کچھ وصیت کیجیے کوئی ترقی حکم دیجئے یہ مزاج بنا چاہیے اپنے سے بڑا کسی کو مانے اور اس کی تابے میں رہے ایسا آدمی محفوظ رہتا ہے لیکن جو میں کتابیں ہو وہ ٹھو کر کھا کے کنویں میں کھائی میں گڑے میں گرتا تاکیب کیا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی قابل ملاحظہ ہے دیکھنا چاہیے اس میں بھی کتنی بڑی بات ہے آپ نے فرمایا اللہ اللہ لا تشرک کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کر سوال یہ ہے کہ کیا معد نے جب رضی اللہ تعالیٰ شرک کرتے تھے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عشاء کی نماز پڑھتے تھے آپ کے پیچھے اور اپنے قبیلے میں جا کر لوگوں کو خود امام بن کے عشاء کی نماز پڑھاتے تھے ان کی نقل ہوتی تھی اور پیچھے پڑھنے والوں کی پرش دار قدنی کے الفاظ ہیں ان کی نقل ہوتی تھی اور ان کی پرش وہ اپنی قوم کے اپنے علاقے کے امام تھے اور اس زمانے میں امام کسی کا بننا چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کے ساتھ اور آپ کو معلوم تھا امام ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کہا تھا اے نماز میں تم سے محبت کرتا ہوں اور نماز میں یہ دعا کبھی چھوڑنا مت وہ بھی آئے گا انشاءاللہ شاء تو ایسی شخصیت کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے بلکہ ایسی شخصیت جو قوم کا امام بلکہ ایسا انسان جس کو لوگوں کو توحید سکھانے کے لیے بھیجا تھا یمن بھیجا کہا ایمان تم اہل قوم کے پاس جا رہے جو اہل کتاب ہیں اہل کتاب کے ایجوکیشن کے لیے بھیجا ان کو ان کو دعوت دینے کے لیے جاہلوں کے پاس نہیں پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بھیجا ہے یہودارہ کو دعوت دینے کے لیے حامل کتاب پہنچا سب سے پہلے جن چیز جس چیز کی تم ان کو دعوت دو گی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعترار ہے جب انہیں توحید کی معرفت ہو جائے تو انہیں بتانا کہ پانچ و کی نماز پر پڑھ دے جو انہیں ادا کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے دن رات میں پانچ نمازیں پڑھ کی جن کا اہتمام ہے اگر وہ اسے بھی مان لیں تو بتانا اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکات رکھی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کے پکڑا کو دی جائے گی اور ہاں ان کے اعلیٰ اور بہتر مال لینے سے بچنا زکات میں اور خبردار مظلوم کی بدوا سے بچ اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں تو ان کو دعوت دینے کے لیے بھیجا وہ بھی طبقہ و زمانے کا پڑھا لکھا طبقہ علمی اعتبار سے سرداری کے مقام پر پایا طبقہ اس صحابی سے کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مند کر معلوم ہوا کہ صاحب توحید کو بھی تجدید توحید کی تاکید ضروری ہے معلم توحید کو بھی آج بہت سارے مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی توحید کا اہتمام کرو تو توحید پہ کتاب توحید ہم کو تو سب معلوم ہے بلکہ بعض وہ لوگ جو شلف میں مبتلا ہوتے کہتے مسلمانوں کو توحید سکھاؤ گے آپ لوگ جاؤ غیروں کو سکھاؤ وہ یہ سمجھتے کہ مسلمانوں کو توحید پہ نہیں بولنا چاہیے وہ سب توحید پہ ہیں حقیقت اس کے برقلاف ہے بڑا طبقہ مسلمانوں کا اسی برائی میں مبتلا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دن کو روک رہے تھے اللہ, علیہ و نصارہ اتخذ و مساجد اللہ کی لانت و, یهود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سچاگاہ بنا لیا آخری دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکومت قائم کرو نہیں بول رہے تھے بلکہ وہ ایسی چھوڑ کے چلے گئے اشارات دے کر چلے گئے لیکن یہ حتمی طور پر بتا رہے تھے بڑا مسئلہ امت کا کیا ہے قبر پرستی آخری وقت میں تاکید کر رہے ہیں توحید امت کو بار بار بار بار اس کو بتانے کی ضرورت سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو قبر پرستی کو اتنا اہمیت نہیں دیتا ہے مٹانے کے اعتبار سے لیکن حکومتوں سے لڑکے ان کو ہٹانے کی زیادہ اس کو ایک انسان اگر انفیکٹڈ ہے اخوانیت سے سروریت سے یا اس طرح کی جتنے بھی معاملات ہیں داعشیت یا جو بھی ہو وہ انفیکٹڈ ہے اس کے ذہن میں خلل ہے لٹمس لٹمل اس کا کیا ہے تاغوت کہتے ہی اس کے ذہن میں بت اور قبریں اور اس طرح کی چیزیں آنے کی بجائے حکومت آ جائے لفظ تاغوت سنتے ہی اگر حکومت ذہن میں آتی ہے یہ اخوانیت سے کہیں نہ کہیں انفیکٹڈ ہے آدمی اپنا اپنا جائزہ لے سکتا ہے تب وہ کہتے ہیں ذہن واقع ہے تھی کیا ہے کہیں نہ کہیں کہی فیکٹرڈ ہی ہے کہ توحید قائم ہونا چاہیے توحید حاکمیت ہے کلیم تو حق کی الباطل وہ توحید کے قیام کی بات نہیں کر رہا ہے وہ حکومتوں کو ہلانے کی بات کر رہا ہے اصل مقصد اس کا توحید کا قیام نہیں ہے حکومتوں کے خلاف بغاوت ہے تو بات لفظ استعمال کر رہا ہے بہت اچھا لیکن اس کا مقصود غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ کی عبادت کر عبادت زندگی میں آئے صرف صرف سے بچنا کافی نہیں میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا ہاں اللہ کی کرتا ہوں نماز تیری زندگی میں ہے اللہ کا ذکر تیری زندگی میں ہے اللہ کے حکموں کی فرما برداری تیری زندگی میں ہے نہیں میں شرک نہیں کرتا کافی نہیں ہے اللہ کی عبادت کا اہتمام ضروری ہے تیری زندگی میں بندگی ہونا چاہیے ایسی بندگی جو شرک سے پاک ہو ابن دمیں رضی اللہ تعالیٰ کو تاکید کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کر اور اللہ اللہ کی عبادت کر ولا تو شرک بھی کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کر نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو نہ برشتوں کو نہ جنات کو نہ بابا کو نہ تاویز کو نہ کسی چیز کو نہ سورج چاند ستاروں کو نہ انگوٹھی کو نہ کڑے کو نہ ناڑے کو نہ دھاگے کو نہ کار میں لٹکی ہوئی گڑیا کو نہ گھر میں لٹکائے ہوئی گڑیا کو نہ لیمو مرچ کو نہ دروازے میں ٹوکی ہوئی گھوڑے کی نال کو آج مسلمان دیکھی کہاں پہنچ گیا یہ سوچتے سوچتے کہ مسلمان تو توحید والے ہیں نا بھائی دوسروں کو جا کے سکھاؤ توحید ہم اسلام پہ ہیں مسلمان ہیں ہم کو توحید کی ضرورت نہیں ہے اور پھر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ایسے مبلغین شرک کے مغل مبل جنہوں نے کہا اس امت میں شرک نہیں آ سکتا اور سو جاؤ لوری سنا کے سلا دیا سب اپنی خوشخہبی میں ہے کہ ہم لوگ شرک نہیں کر سکتے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ہمارے اندر شرک آ سکتا حدیثوں کی منمانی تویل کر کے امت کو ایک نشہ دے دیا کہ تم شرک نہیں کر سکتے تمہارے بارے میں کنفرمیشن آ گیا ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں وہ جنوب نہیں وہ بنی اللہ بتوں کا توڑنے والا بتوں کی عبادت کے بارے میں قائف ہے اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے اللہ بچا دوں اپنی انٹیلیجنس اپنی نالج اپنی صلاحیت اپنی تقوی پر اعتماد نہیں ہے اللہ سے مانگ رہے لیکن آج مسلمان ایک بڑا طبقہ ہے کہ نئی امت میں شک نہیں آ سکتا تو معلوم یہ ہوا اس حدیث میں خصوصی تاکیب اس کی ہے کہ اللہ کی عبادت کر اور اللہ کی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کر خصوصاً عبادت میں لیکن عموماً ذات و صفات میں اور اللہ تعالیٰ کی ربویت میں بھی کسی چیز کو شریک مت کر نہ اللہ کس وقت کسی کو سجا کر نہ اللہ کس وقت کسی سے دعا مانگ نہ اللہ کس وقت کسی اور کے لیے ذبا کر عبادات میں شدمت کر نہ اللہ کے آگے کسی کے آگے، اللہ کس وقت کسی کے آگے جھک نہ کے اعتبار سے کسی اعتبار سے خوف کے اعتبار سے امید کے اعتبار سے محبت کے اعتبار سے نہیں اللہ کے ساتھ شریک مت کرسی عبادت میں نہیں اور ربوبیت میں بھی نہیں کسی کو دینے والا متمان اولاد دیتے شفا دیتے حالات بدلتے ہیں کائنات میں عقا کے اعتبار سے کائنات کے تغیرات کے اعتبار سے رزق کے اعتبار سے شفا کے اعتبار سے کسی کے بارے میں عقیدہ مت رکھ کے وہ دیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر صفات کے اعتبار سے بابا سنتے ہیں ہم یہاں پہ جو بھی بول رہے ہیں بابا سنتے ہیں بابا کا سایہ ہمارے گھر پر ہیں وہ ہمارے گھر والوں کا حال احوال جانتے ہیں وہ اپنی قبر میں لیکن یہاں کا سب جان رہے ہیں یہاں سے ہم پکارے تو وہاں سنتے ہیں بغداد میں اللہ کی صفات میں شریک اللہ ہر حال میں بندے کو دیکھتا ہے اللہ بندے کی پکار کو سنتا ہے کہیں سے بھی پکار جب بھی چاہے پکار اِدا دان تجھی خدا ایدا دان رات دن میں کبھی بھی پکار ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے اس نے بابا کو اللہ کی طرح بنا دیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر نہ اس کی ذات و صفات میں اس کی ربوبیت میں بھی نہیں اس کے عصما و صفات میں بھی نہیں اور اس کی عبادت میں بھی نہیں کہا دلہ ولاد و شریک نہیں شیل یہ سب سے اہم وصیت ہے بلکہ سارے نبیوں کی وسیع وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًاً أَنِعْبُدُ اللَّهَ رسولتا ہم <تَعُوت> نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ اور تعابت سے بچو تعبت سے بچو تعابت ہر وہ چیز ہے جسے اللہ کے ساتھ شریف بنایا جائے ہر وہ معبود ہے کہ جسے اللہ کے ساتھ معبود بنایا جائے اللہ کے سوا اس کی عبادت کی جائے چاہے اللہ کے ساتھ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اس کی بھی کرتا ہے بعض اللہ کو چھوڑ کے نہیں کر رہے ہیں لوگ. اللہ کو چھوڑے بغیر بھی اگر کسی کی عبادت کرتا ہے شرکۂ حرام ہے عبادت معاملات اللہ کسی سوا کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے ہیں. تو پہلی وسیعت ایسے صحابی کو جن کو تورین سکھانے کے لیے بھیجا جتنے قابل اعتماد تھے ان کو بھی وسیعت کی معلوم ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی بچوں کو اپنے آس پاس رشتے داروں کو مساجد میں مسلمانوں کو تو کی وسیعت کرتے رہنا چاہیے اس بارے میں یہ سوچ کے سب کو معلوم ہے چھوڑنا نہیں چاہیے بار بار تکرار اس کی تاکہ دل میں بات بسی رہے نمبر دو کہا اہل کی نبی اور بتائی تو کہا سپاٹ سے جب برائی کر بیٹھیں تو کیا کر بھلائی بھی کر اگلی روایت میں کیا ہے پہ اسی اصل حسن پوہا برائی ہو جائے تو اس کے بعد بھلائی کر لے وہ اس کو مٹا دے گی کئی صورتیں اس کی ایک یہ کہ گناہ ہو گیا اس کے بعد توبہ کر لے وہ مٹا دے گی اس کو گنا کے بعد توبہ کرنا گناہ کو محو کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے کسی کے حق میں ظلم ہو گیا بھلائی کر جو اس کے مناسب ہو کسی کا مال سینا تھا واپس لوٹا دے اس کو اللہ سے توبہ کر یہ اس کو کیا کرے گا اس کا حق اس... اس کو لوٹا دیا اس نے معاف کر دیا معاملہ ختم ہو گیا یہ بلائی واجب ہے حقدار کو اس کا حق دینا یا اگر یہ ممکن نہ ہو وہ آدمی مر گیا اس کی قیمت کی تھی اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی لوگوں کو بتا میں نے جھوٹی لگائی وہ تھی وہ بری نفس کے دھوکے میں آ کے میں نے کر لیا ایسا وہ نہیں تھا حق کو واضح کر دین کی بات لوگوں سے چھپائی تھی اس کو بیان کرانت کی تھی دن میں شرک کو توحید بتایا تھا ولی اللہ کے پیچھے مال آتا تھا اس لیے کیا کیا تھا غلط کی طرف رہنمائی کی تھی بداعت عام کر دی تھی بیان کر برائی ہوئی ہے بھلائی کر اس کا تدارک بنے ایسی بھلائی کر اور اگر یہ قابر اس پر نہ ہو کسی کا ہوا تھا وہ چلا گیا مالوں میں دکھائے اور اس کے وارثین بھی نہیں ہے تو اپنی طرف سے صدقات کر ایسی بھلائی کر تاکہ قیامت کے دن جب تیری تیرے گناہوں کے پڑھنے میں اگر کچھ ہو بھی حق دار کا حق تیرے اوپر ہو بھی تو کچھ نیکیاں بھی تیرے پاس ایسی ہو جو اس کے لیے بھرپائی بنتا ہے کم خواہ کے معنی میں نے کہا کہ جب تیرے گناہ کچھ ہوں اور نیکیاں کچھ ہوں تو نیکیاں اگر گناہوں کے برابر ہو جائیں تو گویا کہ اس کو کل آدم کرنے جیستا ہے کہ اس کو مٹانے جیسا ہے کہ نیکیاں بھی کر لے تاکہ نام اعمال میں نیکی بھی جمع ہو جائے کیونکہ نیکیوں کا پلڈا اگر بھاری ہو گیا تو جنب میں جائے گا تو یہاں کہا کہ اتبع عیسائی ادل حسن یا کہا کہ اذا ادھر برائی ہو جائے بھلائی کر لیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو برائی پر قائم نہیں رہنا چاہیے ایک انسان برائی کرے وہی لسط مسرین حدیث میں بربادی ہے اسرار کرنے والوں کے لیے برائی کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے اور چھوڑے نہیں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے ایسا آدمی غلط نہیں ہے جو غلطی پر ٹکا رہے وہ غلط بن جاتا ہے ایسا آدمی غلط ہے جانتے بوجھتے بار بار بار بار کرتا رہتا ہے جذبات میں آ کے نس کے دھوکے میں آ کے شیتان کے ورگلاوے میں آ کر آدمی برائی کر بیٹھتا ہے لیکن فوراً اس کا ایمان اس کا تقویٰ اس کو روک دینا چاہیے لیکن کوئی آدمی اگر ٹکا رہے اس برائی پر اور بھلائی کے راستے کو چھوڑ کر ایک کے بعد ایک برائی کرتا چلا جائے تو ایسا آدمی ہلاکت کے گڑے میں چلا جاتا ہے تو کہا اتا اتا مزید یہ کہ اس گناہ کا اثر بھلائی سے دور ہو جاتا ہے ایک آدمی غلط کام کر لے اگر اس کے بعد بھلائی کرے جیسے صاحبات آپ نے فرما کہ تم میں سے جو آدمی کہے لات روزہ کی قسم بعض اوقات غیر اختیاری طور پر زبان سے نکل آتا تھا پہلے سے عادت تھی لات روزہ کی قسم کھانے کی اگر کوئی تم میں سے تسمکھائے وہ لا الہ الا اللہ کہ اس کا تجارک ہے تجدید ہے اپنے ایمان کی اس اثر کو ظاہر کرنا ہے اپنے دل سے تم میں سے کسی کی زبان سے نکل آئے چلو ہم جوا کھیلتے ہیں صدقہ کریں ایسی بھلائی کریں جو اس برائی کے برخلاف ہو اور اس کا اثر دل سے ختم کرتی ہو اور وہ اس کے لیے اصلاح بن جائے تو برائی اگر ہو اگر جو کہتے ہیں کیا کروں میں ر نہیں پاتا برائی سے علماء نے کہا کہ اللہ کے بندے اگر تو برائی سے نہیں رکتا تو توبہ سے کیوں رک رہا ہے کیا فائدہ توبہ کر کے بعض لوگوں کی شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ بھائی جب میں برائی آج توبہ کرتا ہوں پھر کل ٹوٹ جاتی پھر برائی کرتا پھر توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی پھر برائی کرتا ہے کیا کروں شرم آتی توبہ کرنے سے گنا کرنے سے نہیں آتی شرم تو گنا کرنے سے آنا چاہیے تھی توبہ کرنے سے کیسی شرط اگر آپ سے گناہ ختم نہیں ہوتا ہے تو آپ توبہ چھوڑ دیے یعنی احتیاط نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ نے دوائی چھوڑ دی یہ تو اور بھی برا ہے یہ تو اور بھی یقینی ہلاکت ہے تو انسان اگر برائی سے نہیں چھوٹ رہی ہے تو بھلائی کیوں چھوڑتا ہے توبہ کیوں چھوڑتا ہے اس کو بھلائی نہیں چھوڑنا چاہیے اسی لیے کہا جب تجھ سے برائی ہو جائے تو بھلائی کر تو بتایا کہ یہاں پہلا حکم تقوا کا ہے تخوا کے بعد کہا گیا اصل تو یہ ہے کہ بچنا گناہ سے گناہ گنا لیکن انسان انسان ہے کوتا اس سے بھاری غلطیاں وہ کرے گا لاپرواہی کی وجہ سے نفس کی وجہ سے شیطان کی وجہ سے سماج کے دباؤ میں لالچ میں ہو سکتا ہے گناہ کر بیٹھے تو فوراً بھلائی بھی کرے اس سے اس گناہ کا تدارک ہوگا بھرپائی ہوگا اصل تخوا ہے اسی نے کہا اتق ہے تو ما کنس جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتا ہے میں دونوں حدیثوں کو جمع کر رہا ہوں اصل تو توحید اور توحید کے ساتھ کیسی توحید سلائی بس اتنی توحید زبانی اللہ کو اللہ کا مقام دینا اللہ کو اس کی عظمت کے ساتھ تسلیم کرنا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا کہ اللہ کا اعتراف اللہ کی عظمت کے ساتھ ہونا چاہیے جب واقعی اس طرح سے اعتراف اللہ کا ہو اللہ کو اس طرح سے مانے تو زندگی میں اس کے اثرات آتے ہیں گناہ سے بچنا اللہ کے حکموں کو پورا کرنا بھی آتا ہے تقویٰ کا اہتمام کر اللہ سے ڈر کے برائیوں سے بچ اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچ لیکن پھر بھی ٹوٹے گا انسان ہے کل آدم محفہ و خیر القین بنی آدم سب کے سب فطاکار ہیں لیکن ان میں بہتر فطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں تو بتایا کہ انسان سے غلطی ہو تو اس کی بھرپائی کیا ہے اپنے تقویٰ کو مزید داغدار ہونے سے بچانا اپنے لباس کو مزید پھٹنے سے بچانا آدمی کیا کرتا ہے جب کپڑے پھٹ جاتے ہیں چھوڑے نہیں رکھتا اس کو اس کو, کو سیکے جلدی سے صحیح کر لیتا کیوں چھوڑے رکھے گا اور پھٹے گا بر وقت سی لینا ایک ایک جو ہے اسٹچنگ کاپی ہو جائے گی ورنہ نہ کرنا پڑے گا زخم کے بارے میں کیا کرتا ہے زخم کو چھوڑے رکھتا ہے نہیں فوراً دوا کرتا ہے تاکہ زخم اب میں اور سڑان پیدا ہو اس سے غلطی ہوئی تو اس پر باقی مت رہے اس کو اس کی بھرپائی کر بھلائی کر توبہ کر اور نیکیاں کر تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے اور کہا استقم تقیم و استقامت اختیار کر دین پر ثابت قدم رہے سیدھا چل دائیں بائیں مڑمت شیطان نمائی کرے گا دیکھ یہاں باغ ہے یہ راستہ بڑا پتریلا ہے اس کو چھوڑ تھوڑا اچھے راستے سے چل اور وہ ایسے راستوں پر لے جائے گا جو گمراہی کے کبھی خوف کی وجہ سے خوف دلا کر اور کبھی لالچ دلا کر مت جاؤں راستوں پہ سیدھے راستے پر قائم رہے استقم اللہ رکن پست کما برس جیسا حکم دیا گیا ہے ویسا ہی جما رہے استقامت استحکامت استقامت اور سباق میں قدر پر ہوتا ہے ثابت قدمی میں سباق میں اصل مقصود ہوتا ہے ڈٹا رہے آپ میں تکرار ہو اس کی جما رہے مستقل پر ڈٹا رہے جماؤ لیکن استقامت کے معنی میں یہ ہے جماؤ تو ہے اس میں لیکن ہے کہ آدمی دائیں بائیں نہیں انحراب سے بچنا صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا آئے اللہ کے رسول ایسی نصیحت کیجئے کہ آپ کی بات کسی سے پوچھنا نہ پڑے آپ نے فرمایا قل آمنت کل میں اللہ پر ایمان لے آیا پھر استقامت اختیار کر اور استقامت اختیار کر یعنی اس کلیمے کے اقرار کے تقاضوں کو پورا کر اللہ کو معبود برحک مانا ہے اللہ کی عبادت کر اور غیر اللہ کی طرف مائل ہو کر انبین قالوا ربنا اللہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تمقام ہوتی ان پہ کوئی خوف نہیں اور نہ وہ ہو تو آخرت میں خوف و غم سے نجات کا وعدہ کس پر ہے اللہ کو اپنا رب ماننا اور استحقامت اختیار کرنا اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا لا اللہ کا اقرار کیا اور پھر کسی اور معبود کی طرف متوجہ نہیں ہوئے کسی اور کی عبادت کی چاہت ان کے دل میں نہیں ہے ابن فطا اور ربی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا پھر لومڑی کی طرح دائیں بائیں نہیں دیکھا حق پر قائم ہے سیدھا جانا ہے دائیں بائیں نہیں جانا ہے انقلاب سے بچنا تفصیل اور غلو سے بچنا اس کا فیم اور ضروری ہے کہ تیرا اخلاق اچھا ہو اس نے اخلاق کو اپنا اللہ کے ساتھ تیرا اخلاق اچھا ہو بندوں کے ساتھ بھی تیرا اخلاق اچھا اگلی حدیث میں ہے کہ وقال قین قبیف الرقین لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش اچھا اخلاق کیا ہے جو خیر آپ کو اللہ نے دی ہے اس میں سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا جو شرارت آپ کے اندر ہے وہ سایہ تو گڑبڑ کرتا ہے جو اندر شر موجود ہے اس شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا اور ملاقات کے وقت خوش مزاجی سے ملنا یہ تین چیزیں علماء نے کہا یہ اچھے اخلاق میں بنیادی باتیں ہیں انسان ملاقات کے وقت خوش مزاجی سے ملے دو جو خیر اللہ نے اس کو دی ہے چاہے صلاحیت کے اعتبار سے ہو یا مابی چیزیں ان سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے اس میں سے انفاق کرے امار دکھنا امین فقور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں چاہے وہ علم ہو یا مال ہو یا جو بھی ہو اور تیسرے یہ کہ جو انسان کے اندر شر ہے اس سے دوسروں کو محفوظ رکھے اسی لیے صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کچھ نہ کر سکے کہا کہ یہ نہیں کر سکو یہ نہیں کر سکو تو کہا اگر کچھ نہ کر سکے تو, تو اپنے شر سے ہی دوسروں کو محفوظ رکھے یہ بھی تیری طرف سے صدقہ ہے اپنے شر سے دوسروں کو بچائے رکھنا اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اسی لیے کہا کہ المسلم نہ دو ملتا اور بعض بات میں سرم المسلم مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے سلامت رہیں ان کو ایزا نہ پہنچائے ان کو تکلیف نہ دے تو کہا کہ تمہارے اخلاق لوگوں کے لیے اچھے ہونے چاہیے لیکن اخلاق کا تعلق صرف لوگوں سے نہیں ہوتا ہے پہلی حدیث میں اس میں تعمیم ہے اس میں قید نہیں مطلق مطلب اللہ کے ساتھ بھی تیرا اخلاق اچھا ہونا چاہیے اللہ سے محبت اللہ کا خوف اللہ کی تعظیم اللہ پر توکل اور اللہ کی بات کا لحاظ یہ ساری چیزیں اللہ کے شاعر کا احترام یہ ساری چیزیں اچھے اخلاق میں آتا ہے اللہ سے اچھا گمان رکھنا اللہ کی بات کو ماننا اللہ کے بارے میں کوئی بےدبی کی بات زبان سے نہیں نکالنا سب کا احترام کرے اللہ کا نہ کرے ہو سکتا ہے مخلوق کا ہو تو من باب اول اللہ کے ساتھ یہ معاملہ یعنی اخلاق والا ہونا تنہائیوں میں بھی اللہ کے ساتھ حیا والا معاملہ ہونا اللہ سے حیا کرنا یہ ساری چیزیں اچھا اخلاق میں ہیں تو کہا کہ تیرا اخلاق لوگوں کے لیے اچھا ہونا چاہیے تو اس حدیث میں آپ دیکھیں کل ملا کے پانچ باتیں ایک تو کا اہتمام دو تکوا کا اہتمام تین تکوا کبھی کبھی ٹوٹ جائے گا غلطی ہو جائے گی نچاتے ہوئے بھی بشیر تقاضوں کے ساتھ فوراً ریسیٹ ہونا اس کی بھرپائی کا اور استقامت اختیار کرنا بدعات کی طرف قرآباد کی طرف جاہلیت کی طرف نہیں جانا سیدھے راستے پر چلتے رہنا سیرا مستقیم کا نظوم استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنا موسمی مسلمان نہیں بننا دائمی مسلمان بننا رمضان آیا تو اسلام آیا رمضان گیا تو اسلام گیا کئی لوگوں کے لیے آپ دیکھیے دیداری موسمی مسلم چلو بھائی رمضان آ گیا ہے اب سگریٹ چھوڑ دو بلکہ بعد جو بولتے رمضان میں چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے روزے میں چھوڑیں گے روزے میں سگریٹ نہیں پئیں گے تمباکو نہیں کھائیں گے روزے کی حالت میں میں جھگڑا نہیں کر سکتا گالی نہیں دے سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا غلط کام نہیں کر سکتا افطار ہونے تو بعد میں دیکھتے ہیں افطار کے بعد آپ کو ملے گا کئی لوگ خراب میں مبتلا ہیں آنکھوں کی حفاظت جو کر رہا ہے روزے کی حالت میں جہدی افطار کر لیا سب سے پہلے کہاں گیا میرا موبائل اور بعد بدقسمت روزے کی حالت میں بھی اس سے بڑی بدقسمت مسجدوں میں بھی ٹک ٹاک کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں مرد ہیں تو عورتیں بھی ہیں گانے ناچ گانے سب کچھ ہے موسمی مسلمان نہیں بنے آج کے دائری مسلمان بنے ہر جگہ اتق اور ہائی کو ماہ یعنی کہ لوگوں کے درمیان ولی اللہ ہے اور اکیلے میں پھر ہے شیطان ہیں ایسا نہیں بھی اس کی تقوا سے معتر ہوں بلکہ وہاں کو زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہاں گناہ کا اندیشہ زیادہ ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اَلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اسی لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر کیا اخیر میں کہا اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا <يَصْنَعُون> اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو خبر خبر رکھتا اللہ تمہارے امال کی اس چیز کا احساس تقویٰ پیدا کرے کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن میری نگاہوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے لا دیکھ امسور امسور نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی لیکن وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے وہ تمہاری نگاہ کو دیکھتا ہے تمہیں ایک نگاہ اٹھا کے دیکھ لو گے اجنبی عورت کو کسی نے تم کو نہیں دیکھا سی سی ٹی وی میں بھی تم نہیں آئے ہوسلا کے اندر سے دیکھا تم نے ہاں گوگل کے اندر سے تم نے دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے وہ نگاہوں کو دیکھتا ہے نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ ہر چیز کا ادراک کرتا ہے اپنے علم ایک انسان اس طرح سے اللہ سے کرے اللہ ہم کو اس کی عطا فرمائے تو یہ پہلی حدیث یہ پہلی حدیث کی جو اس باب میں ہم نے دیکھی جس میں بہت اہم باتیں ہم نے دیکھی تفصیل سے میں نے اس کو ذکر کیا اس لیے کہ یہ اصل ہے انسان کی دینداری کی ہے توقین سب سے اصل, اور اصل دین میں بالکل بنیاد یہ جڑ ہے اور پھر اس کے بعد تخوا ہے اللہ کا قوپی نہیں تو دینداری نہیں آئے گی پھر اس کے بعد تدارک ہے کوتاہیوں کا پھر اس کے بعد استقامت ہے دین پر موسمی مسلمان نہیں بنے ہمیشہ مسلمان بن کے ڈٹا رہے اسلام پر اور پھر صرف اللہ والا بن کے نہیں جیے عبادت کر رہا ہے اللہ اللہ ذکر طلاع سب کچھ تاجد ہے لیکن لوگوں کے ساتھ بدتمیزی بد زبانی لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا بنے ان پانچ چیزوں کو آپ یاد رکھیں توہیر کا اہتمام اسی کے ساتھ تقوی اللہ کا خوف اسی کے ساتھ کوتا کی بھرپائی پھر اس کے بعد دوام کے ساتھ بھی داری استفامت کے ساتھ دائیں بائیں کہیں نہیں جانا ڈٹے رہنا چلتے رہنا اور پانچ اللہ کے معاملے میں صحیح نہیں ہو بلکہ لوگوں کے معاملے میں بھی آدمی صحیح ہو ان پانچ چیزوں کا اگر آدمی اہتمام کرے اس کی دینداری محفوظ رہے گی اللہ رب العالمین اس کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو مزید حبی سے مزید حدیثیں انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے اقول تو چاہتا ہے کہ رات بھر سے قطر کرتا رہے اور ہم وہ سنتے رہیں لیکن کچھ مجبوریاں ہیں ڈیوٹی پر جانا ہے اور وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے اس لیے درس یہیں پر ختم کیا جا رہا ہے انشاءاللہ کل سے کا عشاء کلمات کے بعد درس ہوگا اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ کہیں ہم لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح کرے اور ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق دے یہ اہم چیز ہے میرے بھائیوں کے اس پر عمل کرنا یہ بنیادی چیز ہے سنتے تو ہم بہت ہیں لیکن کہاں تک عمل کرتے ہیں یہ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے حلبت کو ضرورت سے زیادہ بہتر لانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا باطن کیسا ہے گھر میں ہمارا ماحول کیسا ہے گھر میں ہم کیسے رہتے ہیں باہر کیسے رہتے ہیں اس پر بھی ہم سب لوگوں کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین تمام وصیتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق جامع رب العالمین کو جداقم اللہ خیر انشاءاللہ اللہ کل پھر کی نماز کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تو السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ